الحملۃسلیبی یسابیا ساتواں سلیبی حملہ 647 سو سجری بمطابق 1249 عیسوی میں ہوا ہے اس حملے کی تشکیل و ترتیب فرانس کے بادشاہ لویس نے کیا تھا یہ اپنی صلیبیت میں اور بدماشی میں بہت ہی اعلی درجے پر فائز تھا اس لیے اس کے کفار ساتھی اور دوست اسے مقدس لویس کہا کرتے تھے اس نے یہ تشکیل مصر کی طرف سے آگے بڑھائی بیت المقدس کو چھیننے کے لیے شامی علاقوں سے داخل ہونے کی بنسبت مصری علاقوں سے داخل ہونا زیادہ بہتر اور آسان ہے یہ اس کی سوچ تھی چنانچہ یہ سمندری راستوں سے 646 سو چھیالیس ہجری بتا عیسوی میں مصر میں داخل ہوا اس وقت ایوبیوں کے آخری بادشاہ الملی الصالح نجم الدین ایوب بیمار تھے چنانچہ مصر کے سرحدی شہر دمیات پر ان سلیبیوں نے قبضہ کر لیا پھر یہ منصورہ نامی علاقے کو قبضہ کرنے کے لیے نکلے منصورہ نامی علاقے میں مسلمانوں نے ان کے حملے کو روکا اس اصنا میں الملی الصالح نجم الدین ایوب کا انتقال ہو گیا لیکن ان کی اہلیہ شجرت الدر نے یہ خبر چھپائے رکھی جنگی حالات میں اس طرح کی خبروں کو چھپانا شرعان بالکل درست ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے مفادات کی خاطر ایسی خبروں کا چھپانا بالکل درست ہے ملا محمد عمر رحمہ اللہ کی وفات کی خبر بھی اسی طرح چھپائی گئی تھی اور اس کی بنیاد احد کا وہ واقعہ ہے جس میں پیغمبر علیہ الصلاۃ وسلام کے زخمی ہونے کی خبر چھپائی گئی تھی اس واقعے میں ابو سفیان نے آ کر اتراتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ تمہارے پیغمبر مارے جا چکے ہیں تو پیغمبر علیہ السلّت وسلام نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دینے سے منع کیا پھر ابو سفیان نے کہا کہ ہمارا حبل الزندہ باد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے معاملے میں خاموشی مناسب نہ سمجھی چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ اس کو جواب دو اللہ اعلی و اجل مقصد اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے مفادات کی خاطر عمرا اور بادشاہوں کی وفات کی خبروں کو چھپانا درست ہے الحاصل نجم الدین ایوب کی اہلیہ شجرت الدر نے اپنے شوہر کی وفات کی خبر چھپائی اور توران شاہ جو کہ شجرت الدر کے صاحبزادے تھے انہوں نے اور معز الدین اوبیک جو کہ نجم الدین ایوب کے کمانڈر اور مملوک بھی تھے انہوں نے اس معرکے کی کمان کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی نصیب کی اس جنگ میں فرانس کا یہ مغرور اور متکبر بادشاہ لوئس نائن گرفتار ہوا اور ابن لقمان کی حویلی میں اسے قید رکھا گیا بالآخر ایک بہت بڑے فدیے کے نتیجے میں اس شیطان کو آزادی ملی یہ وہی لوئس نائن ہے جس نے ان کافروں کو یہ سبق سکھایا ہے کہ مسلمانوں کو جنگی طور پر مغلوب کرنا آسان نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کو فکری اعتبار سے مغلوب کیا جانا چاہیے چنانچہ جو آپ ان صلیبیوں میں میڈیا کے ذریعے سے زہر اگلنے اور مسلمانوں کے خلاف بھونکنے کا ایک سلسلہ دیکھتے ہیں یہ اسی فرانسیسی بادشاہ لوئس نہم لوئس نائن کی فکری کارستانیہ ہے یہ ابن لقمان کی حویلی میں جب سڑ رہا تھا اس وقت اس کے دماغ میں یہ بات آئی تھی کہ مسلمانوں کو طاقت کے زور سے مغلوب کرنا آسان نہیں ہے مسلمانوں کو طاقت کے بلبوتے پر ہرانا آسان نہیں ہے اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس ایک مضبوط مستحکم اور اٹل اور نظریہ موجود ہے چنانچہ ان کافروں سلیبیوں اور یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف عسکری قوت استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ فکری قوت کا استعمال بھی شروع کر رکھا ہے ہمیں آج کل کے سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا جتنے بھی اشاعت کے ان کے ادارے ہیں ان سب سے انتہائی محتاط رہنا چاہیے اپنے بچوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے اپنی بچیوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے اپنے معاشرے کی بھی حفاظت کرنی چاہیے محاورت ان سلیبی مصر میں نفری فرانس کا بادشاہ لوئس نائن جب قید سے آزاد ہوا دماغ تو اس کا سلیویت سے آزاد نہیں ہوا تھا چنانچہ دوبارہ اس نے مصر پر حملہ کرنے کے لیے افریقہ کا یعنی تیونس کا راستہ استعمال کیا چھ سو انتر ہجری بمطابق بارہ سو ستر عیسوی میں اس نے یہ حملہ کیا تھا لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے تقدیر اس پر غالب آئی اور یہ اپنے گھوڑے سے گر کر ہلاک ہوا اور کہا جاتا ہے کہ یہ کسی وبا بیماری کی وجہ سے ہلاک ہوا ہے جیسے بھی ہو الحمد اس کا یہ حملہ دوبارہ ناکام ہوا اور یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا میرے بھائیوں میرے دوستوں ساد محترم آخر میں مختصر سا تبصرہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ان سات سلیبی حملوں کے بعد جو کہ شام اور مصر کے علاقوں میں ہوتے رہے ہیں یورپ کے عمرہ آپس میں داخلی جنگوں میں مصروف ہو گئے یہ سلیبی اور یورپی عمرا اور کمانڈرز حضرات جب آپس کی خانہ جنگی میں مصروف ہوئے تو مسلمانوں کو سکھ کا سانس لینے کا موقع ملا آج بھی میرے بھائیوں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اسلامی ممالک میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ آرام و راحت کے ساتھ اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزاریں تو ضروری ہے کہ مسلمان ملک آپس میں اتفاق و اتحاد کریں اور کافروں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کریں یہ جراسیم جب آپس میں مصروف ہوگا تو مسلمانوں کو اپنی دعوت اور اپنے جہاد کو ترقی دینے کے مواقع میسر آئیں گے البتہ بعض شہروں اور بعض قلعوں پر صلیبیوں کا قبضہ برقرار تھا حتیٰ کہ یہ سمندری مملوکوں کی حکومت قائم ہوئی جن میں سے مشہور و معروف نام الملکاہر بیبرس البندقداری کا ہے انہوں نے اور ان کے بعد الملک قلاون نے ان کے اوپر اپنی تلوار سونت لی اور اپنے لشکر اور مسلمان مجاہدین کے ساتھ وہ ان صلیبیوں پر تابر توڑ حملے کرتے رہے حتیٰ کہ شام سے انہوں نے سب سلیبیوں کو نکال پھینکا فَتَحَرَّتْ مِنْهُمْ بَعْدَ مِئَتَيْعَا مِنْ وَنَيْفٍ مِّنَ السِّنِينَ قَدَوْهَا فِي بَعْدِ مَنَاتِقِهَا چنانچہ کم و بیش دو سو سال یا اس سے زیادہ جو مدت ان صلیبیوں نے ہمارے مسلمان علاقوں میں گزاری تھی اس سے انہیں بے اور ملک قلاوون نے نکالا چھے ہجری اٹالیس حجری بمطابق بارہ ایکانوے عیسوی وہ مبارک سال ہے جس میں صلیبیوں کے آخری مراکز جو کہ اکا نامی شہر میں قائم تھے یہ ختم ہوئے اور اس طرح مسلمانوں کو صلیبیوں کی نجاست اور خباست سے نجات ملی میرے بھائیوں میری بہنوں اس طرح سلیبی حملوں کا جو سلسلہ تھا اس کا تذکرہ یہاں ختم ہوتا ہے اگلے سبق میں انشاءاللہ شاء کے حملوں کا تذکرہ ہوگا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته